استخارہ کیوں ملا ہر زمانے میں گمراہ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبائلی بدماشوں کی طرح لوگوں کے راستے میں گیٹ بنا دیتے ہیں اس گیٹ پر ان بدماشوں کو رقم دو تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں اسی طرح گمراہ لوگ گیٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں مال دو خوش کرو تو ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے مسائل حل کرا دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہاری قسمت پوچھ دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے تمہاری حاجت پوری کرا دیں گے ان گمراہ لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے والے یہ تک نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جو گیٹ بنا کر بیٹھے ہیں یہ اگر اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہوتے تو یہ اپنے مسائل بھی اللہ تعالیٰ سے حل کراتے اپنی قسمت بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی کراتے اور لوگوں سے خیرات نظرانے اور پیسے نہ لیتے حضوری اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر یہ سارے گیٹ توڑ دیے اور سارے بدمعشو کو بھگا دیا اور اللہ تعالیٰ کا راستہ ہر ایک کے لیے کھول دیا کہ ہر کوئی خود اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے استخارے کا عمل بھی اسی لیے عطا فرمایا لوگ سفر سے پہلے یا کسی کام سے پہلے پنڈتوں نجومیوں اور عاملوں کے پاس جا کر فال نکلواتے تھے ستاروں کا حال پوچھتے تھے اور قسمت کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں استخارہ کرو ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لیا کرو کیونکہ اصل خیر کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یوں ہر مسلمان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر حاصل کر سکتا ہے ماضی میں مسلمان بڑے اہتمام سے استخارہ کرتے تھے ہر کوئی ہر کام میں خود استخارہ کرتا تھا اس لیے ان کے ہر کام میں برکت تھی خیر تھی مگر پھر شیطان نے گمراہ لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اب پھر جگہ جگہ گیٹ لگ گئے کہ ہم سے استخارہ کراؤ ہم سے استخارہ نکلواؤ یعنی ناوز بلّّہ اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں سنتا صرف ہماری سنتا ہے اس لیے ہم تمہارا استخارہ نکالیں گے استغ فرال اللّہ استغ فر اللہ استغ فرال جس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے استخارہ آیا تھا آج استخارہ کے نام پر وہی گمراہی ہر طرف پھیل رہی ہے کیا کوئی ایک حدیث یا روایت بھی ایسی پیش کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے حضور اقدر صلی اللّہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ فرما دیجئے اگر نہیں تو پھر ہمارے زمانے میں یہ بدعت کہاں سے آ گئی کیسے آ گئی اے مسلمانوں استخارہ سیکھو استخارہ اپناؤ اور خود استخارہ کرو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ کسی سے اپنے لیے استخارہ نہ کرایا کرو اگر آپ نے دوسروں سے استخارہ کرایا تو زمانے کی ایک بڑی گمراہی میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے اور اپنے رب اور نبی کی سنت سے بہت دور جا گریں گے